شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے سلاۃ وسلام یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ تسلام علیہ یا نبی اللہ نورئی تو سنت میرے شخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلیٰ حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاہ صاحب اطار قادری رضوی زیائی دامت برکات ملالیہ اپنے رسالے عاشق اکبر جس کے اندر خلیفۂ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی کے چند گوشے امید اہل سنت نے تحریر فرمائے ہیں اس کی ابتدا درود پاک کی اس فضیلت سے فرماتے ہیں کہ مدینہ کے سلطان رحمت عالم یان سرورِ سرور صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے اللہ عزوجل وجل کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے تو فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے اللہ اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے وہ فرشتے قیامت تک اس درو شریف پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جمع المبارک کا دن ہے آپ سب کو مدنی چینل کے ناظرین کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو آج کا ہمارا یہ سلسلہ یہ سلسلے کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ایمان کی شخ ہیں اور آج ہمارا یہ سلسلہ بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل و برکات پر ان اللہ تبارک و تعالم اب ہوگا کیونکہ یہ ایمان کی ایک انتہائی اہم اور مضبوط شاخ ہے کہ ہم صحابہ کرام علیم الرضوان کے کردار کو ان کے افعال کو ان کی زندگی کو ہم بنائیں اس کا حکم خود سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے دیا اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اصحابی کا نجوم میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں بھی مختد تم احتدعی تم تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے فلاح و کامیابی تک پہنچ جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے لہذا ہمیں چاہیے کہ ان صحابہ کرام علی مرضوان کے بارے میں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ, عنہم اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے لہذا ان کی سیرت کو مشعل راہ بنائیں ان کی سیرت کے گوشوں کو سنیں سنائیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اپنے عمل میں جہاں جہاں کمی ہے وہاں اسے دور کرنے کی کوشش کریں تو ایمان کی انتہائی مضبوط شاخ ہے کہ صحابہ کرام علیہ مرضوان سے محبت اور ان کے کردار اور ان کے سیرت پر عمل کرنا کیونکہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ان سے فیض پایا ہے ان کے سامنے قرآن نازل ہوا اللہ پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنا اور علماء فرماتے نا کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ اختارہم اللہ صحبتی نبی اقامت یہ وہ عظیم ہستیاں اللہ تعالی نے اپنے نبی کی صحبت اور دین کی اقامت کے لیے اختیار فرمایا کہ یہ میرے نبی کے صاحبی بنے یہ میرے نبی کے ساتھ یہ رہیں اور دین کی اقامت کے لیے لہذا صحابہ کرام علی مرضوان نے دنیا میں کہاں کہاں سفر کیا اور کہاں کہاں پر آپ پہنچے اور آج کہاں کہاں پر مزارات یہ صحابہ کرام علیہ مرضوان کے موجود ہیں یہ سب ہمارے سامنے ہیں ان تمام صحابہ کرام علیہ مرضوان میں سے بلکہ اس پوری امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ انبیاء کرام علیہ وسلاۃ والسلام کے بعد جس شخصیت کو شرف و کمال حاصل ہے جس شخصیت کو فضیلت حاصل ہے وہ فضیلت وہ ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ہے لہٰذا آئیے ان کے کچھ حالات یہ سنتے ہیں حالات سنانے کی وجہ کیا ہے کیونکہ جماعت الاخرہ کا مہینہ اور اس کی بائیسویں را... بائیسواں دن اس کا یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور اللہ اکبر اس کے بعد حضور علیہ نے اپنا یوں سمجھے کہ فرمایا کہ میرے زمین پر دو وزیر ہیں ایک ابو بکر اور دوسرے عمر ابن خطاب اور آسمان پر دو وزیر ہیں وہ جبرائیل اور مکائل علیہ السلام ہیں لہٰذا آئیے سنت رسالے آشک کے اکبر سے آپ کو سناتا ہوں چنانچہ سب سے پہلے مختصر تعارف سنتے جائیے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے نماز جمعہ ادا کر لیا ہے کسی کے کھانے کا وقت ہوگا ٹھیک ہے آپ کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے تو اپنے مصروفیات بھی رکھیں اور دیکھتے بھی رہیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ دکھائیں کہ آج ہمارے بچے فلانے ایکٹر کے پورے تعارف سے اس اس متعارف ہیں فلانے کھلاڑی کے پورے تعارف سے متعارف ہیں نہیں متعارف تو ہمارے یہ بچے سید نصدی کے اکبر رضی اللہ کے تعارف سے متاثر نہیں ہیں وہ متعارف نہیں ہیں تو بتائیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں ذہن نصیب کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانے والے بن جائیں انہیں یہ بتانے والے بن جائیں تو توجہ سے بڑے چھوٹے سب سنیں خلیفہ اول جانشین محبوب رب قدیر امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نام نامے اس میں گرامی یہ عبداللہ اللہ ہے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام ابو بکر ہے یاد رکھیے آپ کا نام ابو بکر نہیں ہے آپ کا نام عبداللہ اللہ ہے کیا ہے آپ کا نام عبداللہ اللہ ہے اور آپ کی کنیت یہ ابو بکر ہے اور صدیق کو اتیق آپ رضی اللہ تعالیٰ کے القاب ہیں سبحان اللہ صدیق کا معنی ہیں بہت زیادہ سچ بولنے والا بہت زیادہ سچ بولنے والا آپ رضی اللہ تعالیٰ زمانہ جاہلیت ہی میں اس لقب سے ملقب ہو گئے تھے کیونکہ ہمیشہ سچ ہی بولتے تھے اور اللہ اکبر اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ جب حضور علیہ السلط کی رات سے دوبارہ تشریف لائے اور آپ نے جب اپنے سفر معراج کے متعلق بتایا تو کفار نے تو قرآم کھڑا کر دیا سیدنا صدیق اکبر علی اللہ تعلن کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو تمہارے صاحب اب کیا کہتے ہیں سنا آپ نے شاد فرمائے کیا کہتے ہیں کہا وہی کہتے ہیں کہ رات کے قلیل سے حصے کے اندر مسجد اکثا ہوا ہے جنت و دو دیکھ لی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر لیا تو سیدنا صدیق اکبر علی اللہ تعالی نے پوچھا کیا وکی میرے آقا یہ کہہ رہے ہیں انہیں لگا کہ غالباً صدیق اکبر علی اللہ تعلن بھی متضلزل ہو رہے ہیں مگر وہ کہاں متزلزل ہونے والے تھے ہاں ہاں ہا ان سے ابھی ہم سن کے آ رہے ہیں فرمائیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اگر وہ اس سے بھی بات کہیں گے تو میں اس کے اوپر بھی ایمان لانے کے لیے تیار ہوں اس کی تصدیق کرنے کے لیے بھی تیار ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت قرآن مجید فرق نے حمید کی آیات کا نزول فرمایا کہ, جا وصدق ابھی هم کہ جو سچ کو لایا یعنی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وصدق ابھی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولائکہم المتقون یہ دونوں اللہ سے بہت ڈرنے والے ہیں یہ دونوں اللہ سے بہت ڈرنے والے ہیں اللہ اکبر اور یہ آپ کا صدیق کا جو سمجھے کہ یہ وجہ یہ تھی اور اتیق آپ کا جو لقب ہے اس کے معنی آزاز سرکار و عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا کہ یا ابا بکر انتا عتیق من النار کہ اے ابو بکر آپ آگ سے آزاد کر دیے گئے ہیں اس لیے آپ کا یہ لقب ہوا اور یہ بھی باتیں کتابوں میں ملتی ہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال حضور علیہ السلط کی چاہت پر قربان کر دیا اور کیسا قربان کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ شاد فرمایا کہ, احد کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا کہ علی مالو ابا بکرن کے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے مجھے پہنچایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا اور کس طرح آپ اپنا مال خرچ کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال حفشی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر آپ ننجیدہ رہتے کہ امیا ابن خلف یا آپ پر کتنے ظلم و ستم کر رہا ہے آل یاسر کو دیکھ کر آپ کے آپ کی طبیعت پر ملال رہتا سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ یہ غلامی کی زندگی کاٹ رہے تھے سید رصدی کے اکبر رضی اللہ نے اپنا کثیر مال دے دے کر ان غلاموں کو آزاد کروا لیا آزاد کروا لیا اللہ اکبر آپ کے والد گرامی ابو کوحفا رضی اللہ وہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اے ابو اے ابو بکر اپنا مال ایسے لوگوں پر خرچ کرو جو تمہیں نفع بھی دیں آپ نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا کہ میں نفے کے لیے نہیں بلکہ میں اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کر رہا ہوں لہٰذا <سلام> رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشی یہ اسی کے اندر تھی کہ آپ کا آپ کی خوشی اس میں تھی کہ ان غلاموں کو آزاد کروایا جائے بات کسی نے یہ بھی مشہور کر دی کہ لگتا ہے بلال رضی اللہ عنہ کو کوئی پرانا احسان ہوگا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ہو سکتا ہے اس لیے انہیں آزاد کروایا قرآن مجید فرقہ نے حمید نے آیتیں اتار کر گواہی دی کہ, کہ وہ جو سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے کسی نے ان پر یوں سمجھے کہ احسان کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کی وجہ سے یہ معاملہ تھا کہ آپ نے ان غلاموں کو آزاد کروایا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی یہ حاصل کی اور اسی لیے آپ کا لقب ہوا کہ, انت من النار کہ اے ابو بکر آپ نارے دو سے آزاد ہیں آپ قریشی ہیں اور ساتویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب کہ رسول اللہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے جا کر مل جاتا ہے۔ اپ رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل یعنی جس سال وہ ہاتھیوں والا واقعہ ہوا اب رہا حاتھی لے کر مکے پر آیا اور اللہ تعالی نے کعبے کی حفاظت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے چھ ماہ بعد پیدا ہوئے اور سرکار اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریبا اڑھائی برس بعد ڈھائی المکرمہ زاد اللہ شریف و شرفم و, شرف و تعظیمہ میں آپ پیدا ہوئے امیر المنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے رسالت شہنشاہ نبوت مغزن جد و سخاوت پیکر عظمت و شرافت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرمائی آپ رضی اللہ اس قدر جامع الکمالات اور مجماعل الفضائل ہیں کہ انبیاء کرام علیم السلاط والسلام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں افضل والا ہیں آزاد مردوں کے اندر آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور جب آپ ایک سفر تجارت سے واپس مکہ لوٹے لوگ آپ کے پاس آ گئے اور کہا کہ آپ کے دوست سنا کس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہا یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اس معاملے سے آگاہ کیا آپ نے ان پر بھی اسلام پیش کیا کی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں مزید اپنی یقین کو بڑھانا چاہتا ہوں فرمایا وہ واقعہ بھول گئے جو اس بار سفر تجارت کے اندر تمہیں بوڑھا ملا تھا بوڑھا ملا تھا اور اس بوڑھے نے آپ سفر تجارت میں بوڑھا آیا اور کہا کہ کون ہے تمہیں عبد اللہ ابن خوافہ آپ لوگوں نے بتایا کہ یہ ہے عبداللہ بن خواہف میں گا کہا اپنا پیٹ دکھاؤ اب اچانک کوئی کہ پیٹ دکھاؤ تو کچھ کہا دکھاؤ اپنا پیٹ, اپنے پیٹ اوپر کیا اس پر ایک تل کا نشان تھا تو کہا واقعی تم ہی وہ ہو کہ جو نبی آخر اسما صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ساتھی ہو گئے ان پر ایمان لاؤ گے ان کا ساتھ دینا ہمیشہ ان کے ساتھ وابستہ رہنا جیسے ہی حضور جیسے ہی رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ تعالی رسم سے آپ نے اس غیبی خبر کو سنا بغیر کیے کلمہ پڑ کر مسلمان ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالی جب مسلمان ہوئے تو یہی نہیں کہ صرف آپ نے اسلام کو اپنے تک رکھا نہیں نہیں, نہیں بلکہ حکم تھا کہ اپنے قریب قرابت والوں کو بلاؤ آپ نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے واٹ از انفرادی کوشش ایک ایک کو سمجھانا اس وقت میں کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں یہ ہمارا اجتماعی کوشش کا سلسلہ جاری ہے یہ بیان میں. اور انفرادی کوشش یعنی ایک ایک کو الگ الگ بٹھا کر سمجھانا ہے. اس کے فوائد انفرادی کوشش کے الگ الگ بٹھا کر ف... سمجھانے کے فوائد بہت زیادہ ہیں. یہ بھی میں کرتا چلوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی موتی فرما بردار رہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر بار میں معاملہ درست رہے تو اپنی زوجا کو اپنے بچوں پہ اپنے خاندان میں اپنے نمازیوں میں دوست احباب میں انفرادی کوشش کا الگ الگ سمجھانے کا رجوان ڈالے یہ تجربے سے بات ثابت ہے کہ جس کو سب کے سامنے سمجھایا گیا تو وہ وہاں پر معاملہ یعنی سمجھ میں آنے سے تو وہ معاملہ جلد اثر پکڑتا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ اپنے بچے کیوں نہ ہو آپ نے انفرادی کوشش کی الگ الگ سمجھایا امیر برکات فرماتے ہے کہ دعوت اسلامی کا 99.99% کام یہ انفرادی کوشش سے ممکن ہے اور واقعی اس کے اس کے بہت سارے یعنی دیکھیے ہم سب یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں کوئی مختلف کورسز میں آئے ہوئے ہیں کوئی نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں کوئی اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں مطلب قابلوں میں سفر کرتے ہیں تو کوئی آ کر انفرادی کوشش کرتا ہیں دیتا ہے نا دعوت دیتے ہیں بعض اوقات اجتماعی کوششوں سے بھی فوائد ہوتے ہیں مگر زیادہ تر فائدہ یہ انفرادی کوشش سے مبنی ہے سیدرا سطدی کے اکبر عضی اللہ تعالیٰ گویا کہ آپ انفرادی کوشش کے تاجدار تھے ایسی آپ کی زبردست انفرادی کوشش آپ نے خود اسلام میں آئے اور سب سے پہلے آپ نے اسلام کی دعوت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کو دی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا وہ بھی تاجر تھے طبیعتیں بھی آپس میں ملتی تھیں آپ نے اس کے بعد دعوت اسلام حضرت سیدنا ابن عوف رضی اللہ کو دی انہوں نے بھی اسلام قبول کیا حضرت سیدنا نے بن بنا وخاص رضی اللہ عنہ کو اسلام پیش کیا انہوں نے بھی اسلام قبول کیا حضرت سیدت طلحہ رضی اللہ عنہ کو اسلام پیش کیا انہوں نے بھی اسلام قبول کیا حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ کو اسلام پیش کیا وہ بھی مسلمان ہوئے اللہ اکبر وہ حضرات کہ جنہیں اشر مبشرہ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان حق کے ترجمان سے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کی بشارت کو حاصل کیا ان دس کے اندر سے چھ افراد وہ ہیں جنہوں نے سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کی انفرادی کوشش سے اسلام قبول کیا بتائیے کہ سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام کس اور درآلہ ہوگا اللہ اکبر ایک دن ستاروں بھری رات تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کاشان اقدس میں آرام فرما ہے آسمان پر ستارے ہیں سیدہ کائنات سیدا عائشہ صدیقہ، کا طاہرہ آبدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی برابر میں تشریف فرما ہے ہماری ماں ارس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر جتنے ستارے ہیں آسمان پر جتنے ستارے ہیں اس کے برابر نکیاں کس کی ہیں آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی اتنی دربی نے اتنے سیٹلائٹ بھیج دیے اس کے باوجود کاٹ ڈسکور در کاؤنٹنگ آف دا گلیکسیز کہ گلیکسیز کی اسٹار کی تعداد کتنی ہے آج تک وہ بھی نہیں بتا سکے مگر صحابہ کرام علی مردوان یہ جانتے تھے کہ جو کوئی نہ جانے وہ میرے حضور جانتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی سن یہ فرمایا کہ میں نہیں جانتا جیسے سوال وہ آپ نے کہا کہ ہاں اس کے برابر ایک شخص کی نے کیا ہے اور اس کا نام ہے عمر ابن خطاب کتنے نے کیا جتنے آسمان پر ستار. سبحان اللہ نہیں کہیں گے آسمان پر ستاروں کے برابر نہیں ہماری ماں ایسا کر خاموش ہو گئی اور بیٹھی ہوئی تھی وہ آخا جو آسمان پر ستاروں کی گنتی جانے وہ اپنی زوجہ محترمہ کے قلبی کیفیات سے واقف کیا نہیں ہوں گے پہچان لیا کہا کہ عشا کیا ہوا کہ یہ بات سن کر جس انداز سے پوچھا تھا اس کے بعد کوئی جواب رپلائی نہیں آیا اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سمجھی تھی کہ آسمان پر جتنی نیکیاں اتنی نیکیاں میرے والد گرامی سیدنا صدیق کے اکبر عدی اللہ کی ہوں گی ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ خدا کی قسم تیرے والد کی وہ ایک رات اور ایک دن کی نیکی ایک طرف اور عمر ابن خطاب کی زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف اسی لیے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بات پتا چلی تو آپ یہ کہا کرتے تھے کہ کاش نیکیوں کا سودا ہوتا اور میں اپنی زندگی کی ساری نیکیاں عمر ابن خطاب رضی... میں اپنی زندگی کی ساری نیکیاں اب وہ کسدیق رضی اللہ عنہ کو دے دیتا اور ان کی وہ ایک رات اور ایک دن والی نیکی لے لیتا اور وہ کون سی نیکی تھی اور نے کئی باتیں بیان فروئیں تو ایک دن والی جو نیکی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے کس طرح علال اعلان توحید کا کلمہ بلند کیا جب یہ حکم آیا کہ الل اعلان نکی کی دعوت کو اسلام کی دعوت کو عام کیا جائے چنانچہ مشورہ ہوا اور سیدنا صدیق اکبر دی اللہ عنہ نے یہ کی کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم نہ ہو کہ آپ ہی اس نیکی کی دعوت کو شروع کہ اس میں مشورے کی کچھ گنجائش ہے رسول اللہ صلی اللہ نے قبول کر لیا صحیح نسطیق اکبر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا معاملہ ہے آپ اگر دعوت دیں گے اور کفار نے کچھ کیا تو ہم پھر اسے برداشت کرنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا اللہ نہ کرے کوئی ایسے معام پر کوئی خون خرابے تک معاملہ نہ پہنچ جائے لہذا اگر آپ حکم کریں تو سب سے پہلے دعوت میں پیش کروں بات سمجھ میں آنے والی تھی یہ تیپ آ گیا کہ یہ سب سے پہلی دعوت سیدی اکبر رضی اللہ عنہ دیں گے. یہ مدنی قافلہ اسلام اور نکی کی دعوت لے کر کابے کے پاس آیا سید صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قبلے کی طرف پیٹ کی اور آواز دی الحمد للہ آپ کو چونکہ ان کو تو کچھ سنگن لگ رہی تھی کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے کیا مشورے چل رہے ہیں کیا یہ دائرے میں بیٹھ رہے ہیں چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ علام کو ماز اللہ, اللہ پناہ اتنا مارا, اتنا مارا کہ آپ کا یہ پورا چہرہ یہ سوج گیا اور اتنا سوجا کہ ناک اور یہ منہ برابر ہو گئے صاحب کرام علی مردوان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فورن اس حالت کے اندر لے کر در ارکم میں تشریف لے گئے اور اس وقت تک کسی کو نہیں بتایا یہاں سید صدیق اکبر عدی اللہ کبیلے کے, کے لوگ آ گئے سب کو ہٹایا آپ کو اٹھایا اور کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر قسم کھائی کہ اگر ان کا اس معاملے میں انتقال ہو جاتا ہے کہ انہیں مار پڑی ہے تو جتنے نے مارا انہوں انہیں زندہ نہیں چھوڑا وہ سب بھی ڈر گئے یہاں پر آپ کو گھر پر لایا گیا پانی کی چھینٹیں ماری گئی آپ کو ہوش آیا ہوش آتے آپ نے جو سب سے پہلا سوال کیا وہ یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ میرے آخا و مولا کس حال میں ہیں وہ لوگ جو آپ کے ساتھ آئے تھے وہ ناراض ہو گئے کہ لو جن کی وجہ سے اتنی مار پڑی انہی کا نام لیتے سب کا سب چھوڑ کے چلے گئے مگر آپ کی والدہ آپ کے پاس یہ بیٹھی رہی ماما ہوتی ہے بیٹھی رہی اور کہا کہ بیٹا کچھ کھا لو کچھ پی لو آرام کر لو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک میرے آقا و مولا کا چہرہ نہیں دیکھ لوں گا تو کہا بیٹا میں کہاں سے پتا کر کے آؤں کہ کہاں ہوں گے وہ آپ نے ایک صحابیہ کا نام بتایا ان کی والدہ گئی وہاں پر اور یہ حالات ہوئے تھے ان صحابیہ نے کہا کہ کون اسلام کون دعوت یہ اظہار کیا ان کی والدہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے آئیں جیسے ہی انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ یہ حال دیکھا رو پڑی اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ دار ارکم میں موجود ہیں آپ نے مجھے وہاں جانا ہے آپ کی والدہ کے سارے آپ دار ارکم میں پہنچے دروازے پر دستک دی صاحب کرام علی مرزوان نے دیکھا عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر حاضر خدمت عگدت ہیں اللہ اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لپکتے ہوئے دروازے کی طرف تشریف لے گئے دروازہ کھولا اور اپنے اس یارے غار اور یار مزار کو اپنے سینے سے لگا لیا یہ دونوں حضرات کئی دیر تک روتے رہے روتے رہے وہاں پر بھی آپ کی انفرادی کوشش کا جذبہ کم نہیں ہوا اے میرے وہ مبلغ اسلامی بھائیوں اور اے مدنی چینل پر اپنے گھروں کے اندر سننے والی اسلامی پہلو۔ بار بار دعوت دینے کے باوجود اگر کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہم ہمت ہار جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اسے بولنا چھوڑ دو اسے نکی کی دعوت نہ دو قربان جائیے سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر کہ آپ نے ہمت نہ ہاری آپ نے کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری ماں ہے اور ابھی تک دین اسلام سے محروم ہے یا رسول اللہ آپ اس پر اسلام پیش کیجئے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام ان کی والدہ پر پیش کیا ان کی والدہ تو یہ سارا محبت برا منظر دیکھ ہی رہی تھی اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے کلما پڑ کر مسلمان یہ حضرت سید رصدی کے اکبر رضی اللہ, تعالیٰ، کو اللہ نے اعزاز دیا اور ان کی برکت سے کتنے لوگ یوں سمجھے کہ دائرۂ اسلام میں داخل ہوئے یہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرما کہ وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سے لاکھوں سے لاکھوں سے مبارک, مبارک جماعت, مبارک جماعت مبارک کے اندر جس نے یہ انقلاب برپا کیا تو وہ ذات حضرت مبارک سیدنا مبارک صدیق اکبر رضی اللہ کی یہ ذات ہے اللہ اکبر آپ نے اسلام پہلے قبول کرنے کے ساتھ ساتھ تمام جہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ یہ شریک ہو اور سلو جنگ کے تمام فیصلوں میں محبوب رب قدیم صاحب خیر کسی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر و مشیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر جان ساری و وفاداری کا حق ادا کیا دو سال سات ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہ کر بائیس جماعت الخرا سن تیرہ ہجری پیر شریف کا دن گزار کر آپ نے وفات پائی امیر المنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روزہ منور آزاد اللہ و و تعظیمہ میں آپ پہلو مقدس میں دفن ہوئے اللہ اکبر اور یہ بھی کتنی زبردست بات تھی کہ جب آپ نے وسیع فرمائی کہ میرے لاشے کو حضور علیہ صاحب السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا اور عرض کرنا کہ اب وکر آپ کے آپ کے ساتھ یعنی آپ کے گوشے میں یہ دفن ہونے کی اجازت یہ چاہتا ہے اللہ اکبر جب آپ کا جنازہ پڑا گیا اور بارگاہ رسم سب لے کر حاضر ہوئے اور یہ عرض پیش کی گئی تو قبر انور سے یہ آواز آئی کہ اد خلو حبیبا حبیب کے حبیب کو حبیب کے ساتھ فوراً ملا دو آپ کی تفریح میں وہی ہوئی ہے آج بھی ہر زائر اقدس جو وہاں حاضری دیتا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں بسد اجز و نیع... نیا... سلام پیش کرتا ہے تو اس کے بعد سید کے اکبر اللہ تعالی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ سلام پیش کرتا ہے اللہ پر سب سے پہلے allah ایمان کون لایا یہ بڑی ایک زبردست ایک معلوماتی چیز ہے آئیے اسے سُنیے سنا چاہے یا جمت المبارک کے اجتماع میں موجود اسلامی بھائیوں اور مدنی چلن کے ناظرین دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی متبو بیانوے صفات پر مشتمل کتاب سوانے کر بلا نمبر سینتیس پر ہے کہ اگرچہ صحابہ و تابعین وغیرہ کی کثیر جماعتوں نے اس بات پر زور دیا کہ صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مومن ہے مگر بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے مومن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہیں بعد نے یہ کہا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی گھر پر تشریف لائے آپ نے سارے معاملات بتائے سب سے پہلے سیدہ حضرت خدیجہ خدیجت رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے ان تمام اخبار کو جمع کرتے ہوئے امام علی مخام امام العما سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مرقد پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے ہم کروڑوں ہنفیوں کے پیشوا اور امام ہیں انہوں نے اس طرح تطبی کی موافقت یہ کر دی کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت بب صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ ہیں نو عمر صاحبزادوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ ہیں اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ابن ہارسا رضی اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مقتبۃ المدینہ کی صفات مشتمل کتاب کر کربلا سفا نمبر 38 تا 49 یہ ہے کہ اہل سنت کا اس بات پر امبیا کرام علی مسرت و السلام کے بعد تمام عالم سے افضل یہ ذات حضرت سیدنا نبو کا صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے ان کے بعد سیدنا عمر نمر خطاب رضی اللہ عنہ پھر ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے بعد تمام اشرہ مبشرہ ان کے بعد باقی اہل بدر ان کے بعد باقی اہل عہد ان کے بعد باقی اہل, اہلِ, بعد باقی اہلِ بیت رزوان، پھر تمام صحابہ یہ اجما ابو منصور بغدادی علی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے ابن اساکر علی اصاکر علی رحمۃ اللہ القادر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی فرمایا کہ ہم ابو بکرو عمر و عثمان و علی کو فضیلت دیتے تھے بحالہ کے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشیف فرماتے ہم نے یہ ہم ان کو فضیلت دیا کرتے تھے اور اللہ اکبر امام احمد علی رحمت اللہ الاحد وغیرہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ کرم اللہ تعالی وجل کریم نے فرمایا کہ اس امت میں نبی علیہ السلاۃ والسلام کے بعد سب سے بہتر ابو بکر عمر ہے زہبی علی رحمت علیہ رحمۃ اللہ القوی نے نقل کیا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بتواتر منقول ہے اور ابن اثاکر نے عبد الرحمن بن ابی لائلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کی کہ حضرت علی گل رضی اللہ عنہ نے شاد فرمایا جو مجھے حضرت ابو بکر عمر سے افضل کہے گا تو میں اس مفتری کی یعنی الزام لگانے والے کو دی جانے والی سزا دوں گا دی جانے والی سزا اس کو دوں گا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کس نے پوچھا نا کس بات نے آپ کو اس پر ابھارا کس بات نے آپ کو اس پر ابھارا کہ آپ نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کی آپ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے آپ نے پردا فرمایا اور اس کے بعد سید نزدیک اکبر رضی اللہ تو انصار اور مہاجرین ان کے معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے تشریف لائے تو کسی نے آپ کا دامن پکڑ کر کہا کہ آپ بھی بیعت کیجئے لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی اور اس کے بعد میں نے بھی بیعت کی تو میرے ذہن کے اندر وہ بات موجود تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس فرمایا تھا کہ مرو ابا ناس کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی نماز میں امامت کروائیں یہاں تک کہ سید نسلی اکبر اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں کوئی اور مسلح امامت پر کھڑا رہ گیا تھا تو سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ناگوار گزری اور فرمائے مرو اباب بکر ابو بکر کو حکم دو فلسلیہ بنناس کے وہ لوگوں کی امامت کروائیں سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا دل اس قدر مضبوط نہیں کہ وہ اس مسلح پر کھڑے رہ سکیں آپ نے فرمایا مرو اباب بکر ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے آپ نے فرمایا ہم نے جان لیا کہ جب نماز جیسی اعلیٰ عبادت کے لیے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونا ہے اس سے ہم گویا کے ہم ہم کلام ہو رہے ہیں جب اس عظیم عبادت کے اندر ہمارے امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں تو دیگر دنیاوی امور اور امور خلافت میں کیوں کر وہ ہمارے امام نہیں ہو سکتے لہذا میں نے سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بیعت کی یہ کتنی زبردست بات ہے سارے صحابہ رام علیہ مرزوان نے آپ سے بیعت کی اللہ اکبر برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمان اپنے مجموعہ کلام ذوق کے میں سیدنا ابو بکر صدیق بن ابو عنہ کی شان صداقت نشان بیان کرتے ہیں اور کیا یہ زبردست منقبت لکھتے ہیں چند اس کے اشعار ہم بھی مل کر پڑھتے ہیں مل کر آپ بھی پڑھیے گا کہ بیاں کس زبان سے دی کے اکبر کا ہے یار غور محبوبے خدا سی دی کے اکبر کا الہی رحم, رحم فرما ماں خاد کے اکبر ہوں تیری رہ مت کے سد کے واستا مل کر پڑیے تیری رہا مت کے صدقے کے اک برکا رسولر انبیاء کے بعد جو, جو افضل ہو عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا طرح اک اکبر کا گدا سدی کے اکبر کا فضل پاسا ہے خدا کے فضل سے ہوں میں اس کے دشمن اور وہ دشمن ہے علی کا ہے وہ دشمن عقل کا دشمن ہوا اکبر کے لٹایا راہ گھر کئی بار اس محبت سے لٹ حسن گھر صدیق بھر کا کہ لٹ حسن گھر پر گیا حبیب حبیب اللہ محمد والا علی وسحب مبارک وسلم اللہ اکبر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ فضیلت سنائی کہ ماں نفانی بکر یعنی مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں پہنچایا جو ابو بکر کے مال نے دیا تو بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رو دیے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میرے مالک مال کے مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں کہ میرے اور میرے مال کے مالک یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں اللہ تو بتائیے چلا کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ سید نسلی کے اکبر رضی اللہ کو مبارک عقیدہ بھی یہی تھا کہ محبوب رب العنام کے غلام ہیں اور غلام کے تمام مال و منال کس کا ہوتا ہے اس کا کے کس کا ہوتا ہے اس کے آقا کا ہوتا ہے اللہ آپ نے کس طرح رائے خدا میں اپنے مال کو خرچ کیا گزو تبوک کے موقع پر نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ نے امت کے اغنیا یعنی مالداروں اور ارباب سروت یعنی دولت مندوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ رب العباد کے راستے میں جہاد کے لیے مالی امداد کریں اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ مجاہدین اسلام کے لیے خرد و نوشنی کھانے پینے اور سواریوں کا انتظام یہ ہو سکے تمام معاملات کے اندر ہمیشہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے نکل جاتے تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس اس اعلان کے وقت کافی سارا مال تھا آپ نے کہا آج انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی میں ابو بکر سے سبقت لے جانے کی کوشش کروں گا اور یہ سابق رام والے مرضوان نیکیوں میں اس طرح مقابلہ کرنا بھی درست ہے اور قرآن پک کیا تھا نا سورہ واقع کی مقرر ہے کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو کہ سبقت لے جانے والے اللہ کے مقرر ہیں آپ نے اپنے گھر کا آداب جو چیز تھی آدھی گھر کے لیے رکھی آدھی اللہ کے رام میں لے کر حاضر کافی سارا مال تھا بارگاہ رس اللہ علیہ وسلم پیش کیا حضور علیہ نے فرمایا کہ اے اے گھر گھر کے لئے, اے عمر، گھر کے عمر کیا چھوڑ کر ہوں عرض کی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر چیز آدھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی آدھی گھر کے لیے چھوڑ کر آیا سرکار <سلام> علیہ صاحب نے برکت کی دعا کی اللہ قبول کر لیا اللہ برکت کچھ دیر کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تمام اپنا سامان لا لا سامان چائے کر تھوڑا تھا سب پیش کر دیا چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پیش کر دی سرکار علیہ اصلاۃ السلام نے استفار فرمایا کہ کیا اپنے گھر بار کے لیے کچھ چھوڑا بسد ادب و احترام عرض گزار ہوئے کہ ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا کہ پروانے کو چراغ تو بل بل کو صدیق کے ہے خدا کا یہ حالت اپنے جو اپنا لباس تھا یہ بوری کا پہنا ہوا تھا اور کانٹے بٹنوں کی جگہ پر کانٹے لگے ہوئے تھے پارگہ صلی اللہ علیہ وسلم جیب المین علیہ السلط کیا دیکھتے ہیں جیسا لباس صدیقی اکبر رضی اللہ تنہوں نے پہنا ہے ویسا ہی لباس جبرین امین علیہ سلاۃ والسلام نے بھی پہن کے رکھا تھا اس سے فارغ کیا کہ کیا معاملہ ہے کہ صدیق اکبر جیسا لباس آپ نے بھی تم نے بھی پہنا ہے جبریل اللہ اکبر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے ہر فرشتے کو حکم دیا ہے کہ آج جیسا لباس کے اکبر نے پہنا ہے ویسا سب کے سب پہن لے اور اللہ تبارک تعالی استفسار فرما رہا ہے استفسار فرما رہا ہے کہ کیا ابو <سلام> بکر اس حالت میں اللہ سے راضی ہے اللہ پر جیسے یہ بات صحیح اکبر اللہ کو پتا چلی آپ رو پڑے اور کھڑے ہو <سلام> کر بٹ کسی کیفیت میں آ گئے اور فرماتے تھے کہ میں اللہ سے راضی ہوں میں اللہ سے راضی ہوں تو یہ آپ کا زبردست اشار جو سمجھے کہ یہ آپ بار کے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کرتے تھے <کر> یلے تو مشید رسول انور عاشق شہنشاہ شاہ بہروبر سعید نسطیق اکبر رضی اللہ تو فرماتے ہیں کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں اللہ اللہ کسی چیزیں پسند ہوئے اور فرماتے ہیں مجھے تین چیزیں پسند ہیں نمبر ایک نظر علیکا نظر کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کرتے رہنا دوسرا وہ انفاقو مالی کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرتے رہنا اور تیسرا ول جلوسو بینا یدع کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار میں حاضر رہنا اللہ تبارک قطل نے تینوں خواہشیں آپ کی پوری فرما دی سفر و حضر میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یہاں تک کہ غار سور میں جب کوئی نہیں تھا وہاں بھی کون تھے صدیق اکبر رضی اللہ تم تھے اور زیارت سے مشرف ہو رہے تھے سانپ آیا اجازت چاہیے سامپ کو آپ کیسے ڈس لیا اس نے آپ کی آنکھوں سے یہ آنسو بہ نکلے اور اللہ اکبر ہے نا کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور صدیق بلکہ غار میں جا اپنی دیتی تھی جو بشر کرتا ہے وہ آپ کر چکے تھے اس کے بعد فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض اس ہیں اصل الاصول بندگی اس پاک در کی جان دے دی اللہ کے جانتی سرکار کے نام سرکار حضور علیہ السلم نے اپنا لواب دہن لگایا آپ ٹھیک ہو گئے وہ زہر ہر سال اونچ کرتا تھا اور اللہ تعالی نے اسی وجہ سے آپ کو مقام شہادت بھی عطا فرمایا دوسرا یہ کہ مالی قربانی کیا تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا تو مزار پرنوار میں اپنی دائمی رفاقت و قربت آپ کو عنایت فرمائی اللہ اور آخر میں میں آپ کو قرآن مجید فقین حمید کی وہ آئے سناؤں کہ اللہ حضرت امام قرآن uh, مجید فرقانبی کی جو غار کے موقع پر جو آیت نازل ہوئی کہ جب کفار پہنچ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاکوں کو نظول فرمایاز ہما الغار جب ایک نے دوسرے سے عرض کی کہ یہ کفار آ گئے ثانی اس نئی ہما الغار اذ از یقور لا لاتحسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ لا صاحبی کا الفاظ قرآن میں ہے گویا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت تو قرآن سے ثابت ہے لا تحسن ہے میرے ساتھ رہنے والے میرے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ کو فرمایا کہ اے میرے صاحب لا تحسن غم نہ کر ان اللہ مانا اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے پھر قرآن آگے فرماش فرمائے, فرمائے سکینا تو ہوا اللہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینے کا نظور فرمایا یا مفسرین نے بڑی زبردست بات کی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینا بےکینا یہ تو سکینے کا گنجینہ تھا, تھا تو یہاں کس پر سکینہ نازل ہوا یہاں سکینہ نازل ہونے والی ذات سے مراد سیدنا صدیق اکبر اللہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا بس جنبو الخرایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والا ہے اور ایک مرتبہ جب قرآن مجید فرقان احمد کی آیتیں نازل ہوئیں کہ سے اور وہ سے راضی, راضی خلی فی عبادی بت خلی میری عبادت, عبادت, عبادت میں داخل ہو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ اکبر سید صدیق اکبر دی اللہ تعالیٰ نے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے سن کر عرض کی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں, یہ, آیتیں. یہ آیتیں کتنی پیاری آیتیں, آیتیں. کتنی پیاری آیتیں, بھی آیتیں, بھی آیتیں, بھی آیتیں. رسول اللہ ہوگا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ پڑ رہا ہوگا یا تو رب کی ریتمر فد خلی اسی عبادی ود خلی جنتی آئیے اسی دعا کے ساتھ جو حضرت نے کی اور, اور سیدنا صدیق اکبر عزی اللہ کا واسطہ وسیلہ لیتے ہوئے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد سے وہ فاجر گیا بلکہ عرش پر دھومے مچیں وہ مومن صالح ملا اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب وہ طاہر گیا تو اللہ تبارک و تعالی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کے اس تذکر خیر سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے اور کیوں نہ ہو کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ ابو بکر سے محبت کرنا و شکرہو اور ان کا شکر ادا کرنا واجبن علا کل مسلم یہ ہر مسلمان پر واجب ہے تم ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے دین اسلام کے لیے کوششیں کی اللہ اکبر امیر اللہ سنت کی منقبت کا ایک شعر آخری جس میں آپ نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا یہ دو شعر پڑھ کے بیان کو ختم کرتے ہیں کہ یقین ممبئے خوف خدا صدیق ہیں حقیقی عاشق خیر الورا صدیقِ اکبر ہے نہ آفت سے خدا کی ہاتھ رحمت سے نبیوا نبی تیرے مشکل, مشکل صدیقی صدیقِ اکبر ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہم سب کو خوب انفرادی دلات کوشش دلات کرنے کی توفیق عطا تھا نیت کریں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے جملہ بارہ مدنی کاموں کے لیے خوب انفرادی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل اللہ اللہ تعالیٰ مل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ الامین صلی اللہ علیہ وسلم